يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِي لَهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا أَظِيمًا أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضرالة في النار فأعوذ بالله السميع الذين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم مهترم سامئين دین نوجوان ساتھیوں اس سورہ شعرا کی دو آیتیں ہیں جو میں نے پڑھی ہیں اور یہی دونوں آیتیں آج خطبے کا موضوع ہے اسی پر گفتگو ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے فرمائے قیامت کے دن انسان اپنے مال اپنے اولاد اپنے اعمان ساری چیزیں جبرب کے سامنے لے کر کے حساب کتاب کے لیے حاضر ہوگا تو اس وقت اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یوم ینفع فالوم ولا بنون انسان کے پاس بہت ساری اولاد فوج گروہ دوست احباب ہیں مال اور اولاد کمپنیاں بڑے بڑے فیکٹریاں ہیں لیکن رب العالمین نے فرمایا یہ ساری چیزیں دنیا تک ہیں قیامت کے دن جب میرے سامنے انسان آئے گا تو صرف اس کو ایک ہی چیز کامیابی کی ایک ہی چیز اسے فائدہ پہنچا سکتی ہے کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی وہ ہے کیا یوم پاؤ مال ولا بنون قیامت تو وہی دن ہے کہ جس دن انسان کا نہ کچھ مال فائدہ پہنچا سکے گا ولا بنون اور نہ انسان کو اس کی اولاد فائدہ پہنچا سکے گی نہ بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں کام آئے اور نہ تو انسان کا مال اور انسان کی دولت کام آئے بس انسان کے کام کیا آئے گی قیامت کے بن حشے کے میدان میں انسان کو فائدہ کیا پہنچائے گی رب العالمین نے فرمایا علامہ بل بن سلیم فائدہ ان وہی انسان کامیاب ہوگا اس کو وہی فائد... اسی وقت انسان کو فائدہ پہنچے گا جو انسان آیا اور قلب سلیم لے کر کے آیا صاف ستھرا دل لے کر کے آیا قلب سلیم یہ قلب کے معنی دل اور سلیم کے معنی سلامت ہو اللہ بنور بنون علامہ کل بقلب سلیم اے لوگوں قیامت کے دن نہ انسان کو اس کا مار فائدہ پہنچائے گا نہ اس کی اولاد سے فائدہ پہنچے گا علام الطلّہ کل بن سلیم انسان کو فائدہ پہنچے, پہنچے گا اس وقت جو انسان آئے اور قلب سلیم لے کر کے آئے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قلب سلیم نصیب کریں قلب سلیم کیا ہے قلب کے معنی دل اور سلیم کے معنی محفوظ ہو یعنی ایسا ایسا انسان جو حشر کے میدان میں آیا اور اس کا دل ہے محفوظ ہے کفر سے شرک سے نفاق سے حسد سے نا کپڑ سے دو لوگوں کی عداوت اور نفرت سے ان تمام چیزوں سے جس انسان کا دل پاک ہے دنیا میں وہی انسان جب اپنا صاف ستھرا پاک دل لے کر کے رب العالمین کے سامنے پہنچے گا تو یہی اس کے دل کی صفائی اس کو فائدہ پہنچائے گی انسان کے دل میں اگر خف ہے شرک ہے نفاق ہے برائیوں کی محبت ہے مسلمان بھائیوں کی نفرت ہے اے اگر حسد کینا کپت بوک اناد ہرس تما ناجائز علالت یہ دلوں کی بیماریاں ہیں اگر کسی انسان کا دل ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف نہ ہو تو قیامت کے دن کوئی چیز اسے نہ بخشوا سکتی ہے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے یو بلا یوں پوا رو ورا منو علام اطلاح بن سلیم اسی لیے نبی الحسرات کل سلیما اے اللہ مجھے ایسا دل نصیب فرما جو قلب سلیم ہو جس دل کے اندر اگر کسی بھی قسم کی برائیوں کا جذبہ اور برائی کی رغبت نہیں پانی، نہ ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی بہت ساری بیماریوں کی طرح نشان تو کیا ہے اور جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا وہ نفاق ہے حرص ہے تما ہے بہت ساری چیزیں لیکن قلب سلیم کو بگاڑنے والی اور انسان کے دل کو خراب کر دینے والی بہت ساری برائیاں ہیں لیکن کفر و شرک و نفاق کے بعد سب سے بڑی برائی جو انسان کے دل کو برباد کر دینے والی ہے وہ حسد ہے ایک انسان کے دل میں اگر اپنے بھائیوں کے متعلق حسد آ گیا انسان کو حسد کی بیماری اگر لگ گئی انسان بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے اور انسان کلب انسان, انسان کا قلب قلب سلیم کے بجائے قلب سکیم ہو جاتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر ہم میں سے ہر انسان اپنے دل کو حسد سے اور دیگر برائیوں سے پاک کرے لیکن سب سے پہلا کام ہے اپنے دل سے حسد کو نکالنا حسد کس کو کہتے ہیں حسد کہا جاتا ہے کسی کے کسی کو خوشحال کسی کو اچھی حالت میں دیکھ کر کے آپ دیکھ کر کے آپ کے اندر آپ یہ کہیں اللہ تعالیٰ وہ چیز اس سے چھین لے اور ہمیں دے دے جو ہسد کہتے ہیں کسی انسان کو خوشحال دیکھ کر کے آپ تمنا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ چیز چھین لے اسی چیز کا نام حسد ہے اس کو ہم کو دے دے محروم کر دے چلو آخر ہم کو نہ بھی ملے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ چھین لے اسی چیز کا نام دوستوں حسد ہے اللہ رب گلازمین نے اپنے و فروپرم سے آپ کے کسی بھائی کو علم سے کسی کو مال سے کسی کو دولت سے کسی کو اولاد سے کسی کو صحت و تندرستی سے نوازا ہے اور آپ اس سے محروم ہیں تو آپ بھی دعا باب اللہ مجھے دے دے دے آپ تمنا کریں لیکن کبھی یہ نہ سوچے یا بد دعا کریں یا تمنا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو نہیں دیا ہے تو اس کو بھی چھین لے اس سے بھی محروم اس کو بھی محروم کر دے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان سوچتا ہے ہمارے برابر کوئی نہ آ سکے اپنے لیے تو سوچتا ہے کہ ہمارے پاس نعمت موجود رہے لیکن دوسرے کو نہ ملے تو اگر اس کو یہ نعمت مل گئی ہے تو ہمارے ہل ہم پڑھنا ہو جائے گا ہماری علاوہ کسی کو یہ نعمت نہیں ملنی چاہیے اس لیے اب انسان کے دل میں اگر حسد ہے تو اس کو نقصان پہنچا کر کے اس کو نعمتوں سے محروم کرنے کے لیے کبھی کفریا شرکیا امن تعویل گندے جادو بھی کراتا ہے اور کبھی جانی نقصان بھی پہنچانے کے لیے انسان تیار جانی مالی نقصان بھی پہنچانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیوں انسان جب دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے چھین نہیں رہا ہے تو خود چھیننے کی کوشش کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کر رہا ہے تو انسان خود اسے محروم کرنے کے لیے پچیسوں تدبیریں اختیار کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حسد حسد بدترین گنا ہے یہ کہا جاتا ہے دنیا کے اندر جتنی برائیاں کی جاتی ہیں کہا جاتا ہے اصول خطایا فراساں کہا جاتا ہے تین برائیاں ہیں جو دنیا کے اندر ساری برائیوں کی بنیاد اور جڑ ہوتی ہیں اگر آدمی اپنے آپ کو انہی تینوں برائیوں سے بچا لے تو ہر قسم کی برائی سے انسان محفوظ رہے نمبر ایک کہا جاتا ہے حسد نمبر دو ہرس اور نمبر تین قیمت تکبر یہ تین گناہ ہیں جو سب سے زیادہ انسان یہی تین گناہ ہیں جو ہر قسم کے برائیوں کا ایسی بنیاد اور جڑ بنتی ہے سب سے پہلے نمبر پر حسد ہے اس کے بعد کور ہے اور تیسرے نمبر پر ہیرسا اور تما ہے انسان گلا گور کرے سب سے پہلا گناہ سب سے پہلا گناہ اس دنیا میں جو آ کے ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے آپ آگا سوچئے آدم کے نا آدم اور اسلام شام کو نہ پیدا کیا فرشتوں کو کہا کہ سجا کرو سارے فرشتوں نے سجا کیا لیکن آدم نے سجا کرنے سے انکار کر دیا اور آدم ابلیش سے سجا کرنے سے انکار کر دیا اور ابلیش سے جو سجا کرنے سے انکار کیا اس کی دو دوان کی جاتی ایک یہ ہے کہ ابلیس کو حسد پیدا ہو گیا پہلی بیماری جس اس کو پکڑی حسد کی میں اتنے دن سے اتنا پرانا اور میں فرشتوں کے ساتھ موجود ہوں اور یہ نتی کا پتلا جس کو اللہ نے آج بنایا آج کی یہ پیدا کی مخلوق ہمیں اللہ حکم دے کے اس کو سجدہ کرے سجدہ اللہ چاہیے تھا کہ فرشتوں کو اس میں مخلوق کا حکم دے گا کہ میرا سجدہ کرے یہی ابلیس حسد میں گرفتار ہوا پھر ابلیش کا جو انجام ہو رہا ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ابلیش نے دوسری گرتی بھی یہ کی ابلیش نے کہا انا خیر امین اس کے اندر کنر غرور اور تکبر آیا اور کہا انا خیر امین خلقتنی من تو نہیں منڈا ہوا خرد اللہ ابلیس اے اللہ میں آدم سے اچھا ہوں چونکہ مجھ کو تو نے آج سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا اس لیے میں آدم سے بہتر ہوں آدم کو چاہیے کہ میرا کرے ابلیس حسد اور کی بیماریوں میں کرماری ہو کر کے سب سے پہلا گناہ کر ڈالا اسی طرح سے آپ اگر جانتے ہیں دوسری غلطی آدم علیہ شراعت سلام کی ہوئی آدم علیہ شراط سلام کو اس شرے شیرے ممنوع کا پھل کھانے پر جس چیز نے مجبور کیا وہ ہلک کی بیماری کی اور نہ برا آدمی آدم کو حکم دے رکھا ہے بڑا شکر باہر شرا صرف ایک درخت یہ دیکھو جنت میں ہے اس درخت کے علاوہ پوری جنت میں جتنے درخت ہیں جہاں چاہو کھاؤ رہو کلو کوئی پابندی نہیں بس بڑا مہربانی اسی ایک درخت کے قریب نہ جانا لیکن اگلیس بٹ وقت نے ایک جنت کے سارے درختوں نے صرف اسی ایک درخت کی فضیلت بیان کرنا شروع کیا یہ درخت بہت خاص کامیاب ہے اور بہت فائدے مند ہے اس درخت کی دو خوبی ہے پہلی خوبی تو یہ ہے کہ جو شخص اس درخت کا پھل کھا لے گا وہ جنت ہمیشہ ہمیشہ وارث بن جائے گا اور جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا اے بٹ بٹ تجھے پتا تھا جتنا کامیاب ہو درخت ہے تو نے پہلے سے جو نہیں کھا رکھا تھا کسی درخت سے نہ نکالا جاتا لیکن دیکھو نیلیش کماری نے کیا اس درخت کی یہ فضیلت نہیں لیکن آدم کو حص نے مترا کیا ایک یہ کہ اس درخت کا پھل جو کھا لیا وہ کبھی ایسے درخت جنت سے نکالا نہیں جائے گا نمبر دو اس درخت کے بڑا فائدہ یہ ہے دوسرا کہ وہ ان کی اللہ ایسی بادشاہت اسے عطا کر دیں گے جو بادشاہت کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہمیشہ ایسا اس کی بادشاہت قائم رہے گی حضرت آدم اور اس طرح کام کے اندر حص للچا بھی یہ بہت اچھا ہے انگلش نکال دیا گیا میں اس سے کا پلکھا لوں تاکہ ہمیشہ ہمیش جنت میں رہو اور کبھی نکالا نہ جاؤں آخرکار ہرس میں ہرس کی بیماری نے آٹم شام کو مرا کی ہی وہ درخت سے جس درخت کا پلکھانے سے اللہ نے مرا کیا تھا اور اس درخت سے قریب بھی نہیں بھٹکنا آٹمہ دوبے میں جا کر کے اس رقا پھل کھا لیا یہ دوسرا گناہ ہے جو ہر سے پیدا ہوا اسی طرح سے آج دنیا میں جتنی خونے دیا ہو رہی ہے جتنا قتل عام ہو رہا ہے آپ اب جانتے ہیں یہ سب کرنے کی منہوش ہے رسم دراعت ہوئی ہے اس کو بھی حسد ہی نے مجبور کیا ہے حاضل اور کابل کے واقع کو دیکھو اللہ رب ने نے دونوں کو کہا دونوں بھائیوں کو سگے بھائی حاضر اور کابل دونوں سگے بھائی دونوں کو اللہ نے حکم دیا اپنی اپنی نظریں نظر نظر پیش کرو دونوں نے اپنی اپنی نظر پیش کیا کہویل کی نظر کو اللہ نے قبول کر لیا اور کابل کی نظر کو رد کر دیا قابیل کو بڑا غصہ آیا اے اے اس کے اندر حسد پیدا ہوا آخر اتنی خوبصورت لڑکی سے یہ کیسے شادی کرے گا میں اس سے کروں گا اس کو محروم کروں گا اور اسے بڑی اپنی اہزت محسوس ہوئی کہ اللہ نے اس کے اس کا مقام اپنی مطلب ہاغیل ہم سے اللہ کے نزدیک اچھا ہے حاضر ہم سے اچھا ہو سکتا ہے ہمیں اچھا ہونا چاہیے اس چیز کی بنا پر اس نے اپنے سگے بھائی کابل بندوبست نے اپنے سگے بھائی آبر کو قتل کر ڈالا دیکھئے سب سے پہلا قتل دنیا کے اندر جو پیدا ہوا ہے وہاں ہوا وہ صرف ہسد کی بیماری تھی کابل کے اندر حسد ہوا اس نے اپنے سوے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نے بڑے گناہ کا مستحق ہوا رب العالمین قرآن پاک میں اور نبیر حدیث کے نردان فرماتے ہیں قیامت تک جتنے خون ہوگے جتنا گنا کتنا کرنے والے کو ہوگا اتنا ہی بڑا گناہ کابیل کے نامے آم آدمی دے گا کیوں اس نے لوگوں کو کتن کرنے کی رسم رائش کی تھی یہ بڑی سب ہے سب کچھ جانے دو آپ ہمارا جانتی ہیں حضرت یوانوس حضرت یوسف کے سب بھائیوں نے اپنے بھائی یوسف کو میں ڈالا تھا گھر سے بے کر کیوں کیا تھا انہیں کٹ کرنے کی تعریف کیوں کی تھی وجہ یہ یہ تھی کہ بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہو گیا تھا لاہ سے دعا کرو کہ ہم تمام بھائیوں کو حسد سے محفوظ رکھیں کیونکہ حسد انسان کو ہر قسم کے گناہ اور برائیوں میں اتنا کر دیتا ہے اسی لیے صبح شام اور ہر دن سے مختلف اوقات میں بڑی کثرت سے ہمیں ہاشک اور ہارش کے حسد کے سر سے پڑا ہم آدمی کا حکم دیا گیا ہے کچھ اور برتن فرش ماہر اور ان شردار سے اوپر ہم چوبیس گھنٹے میں انسان اے کم سے کم لمبے حکومت کے مطابق ذرا سوچو ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ مغرب و رغوری برسنے کے بعد تین تین مرتبہ بستر میں جانے کے بعد تین تین مرتبہ کتنی مرتبہ ان صورتوں کو پہ کر کے آدمی سیز میں بنانا ہے اے اللہ صدی حک کے سر سے مجھے پناہ دے دی اللہ کسے لوگوں کے حسدوں کے حسد کے شر سے ہمیں بچا لے اس قدر یہ خطرناک چیز ہے کہ دل بھر میں کتنی مرتبہ نب یہ ایسا سام پناہ مانگتے رہے اور ہم تمام مسلمانوں کو پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے میرے بھائیوں اپنے دل کو حسد سے بچاؤ اور یہ بھی یاد رکھو یہ حسد ایسی بدترین بیماری ہے کہ ایمان سے بالکل مرافی ہے یعنی ایمان سے اس کا ٹکراؤ ہے ایمان کو ختم کر دینے والے برائی ہو اسی لیے ندی ایک سامنے ساتھ مارا لو آ جب تم لو ہی جائے پہ آئی ایمان اور حسب اے مسلمانوں یاد رکھنا مسلمانوں نے آپ کو حسب سے بچاؤ آپ مت یاد رکھو لو آ جب تم لو ہی کسی انسان کے دل میں حسب ایمان, ایمان دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے دونوں میں سے ایک ہی چیز دل کے اندر ہوگی جس کو کہا جاتا ہے آپ اور ساری دونوں طبیعت تھا نہیں ہو سکتے ایسے ہی ایمان اور حسد رسول فرما رہے ہیں دونوں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے اگر ایمان ہے تو اگر ایمان ہے تو حسد نہیں ہوگا اور اگر حسد ہے تو بے ایمان ہوگا دل میں سچا ایمان نہیں ہو سکتا کلنا تو کہے گا اسے کافر مشرق نہیں کہا جائے گا مسلمان ہی کہا جائے گا لیکن سچے ایمان سے وہ محروم ہے ایمان تو وہ ہے کہ ہمیشہ انسان کو نیچلوں پر وہ آبادہ کرے برائیوں سے بچائے طرح سے اسی لیے نبی علیہ سراط اور نے ارشاد فرمایا اگر حق سے تمہارا دل پاک ہے تبھی تم مسلمان ہو سکتے ہو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث آگے فرمایا لا یحب اے تم میں سے مسلمان کلمہ کہ کے بعد اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو خیر کی نے اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے پسند نہ کرنے لگے بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے لیے جو بھلائی پسند کرتے ہیں ویسے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے بلائی پسند کریں اور بھلائی پسند کریں گے ان کو اچھی حالت میں دیکھنا پسند کریں گے تو آپ حسد سے پاک رہیں گے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہسد جیسی بیماری اور بدترین برائی سے محفوظ رکھے اصل کو لہٰذا وہ ستر اللہ بنکل مت ہو گئی نہیں الحمد للہ وبفا وسلم ملا ابادی اشتفا احمد آباد دل میں حسرت پیدا ہونے کے بہت سارے اسباب بیان کیا ہے دلّی نے لیکن دو سبب بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ اگر انہی دونوں چیزوں سے بچا دے تب بھی شاید ہم نے اسے اکثر ساتھی حسرت اپنے آپ کو بچا دیں نمبر ایک ناجائز تنافس ناجائز تنافس ناجائز تنافس کس کو کہتے ہیں دنیا کی چیزوں میں دنیاوی چیزوں میں نا دنیاوی چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا ایک دوسرے سے آگے بڑھ کا چکر ہو جائے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کی فکر پیدا ہو جائے اب انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے فکر میں جب لگ جاتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے ناجائز طریقے سے آگے بڑھ نہیں بڑھ بہن سکتا تو ناجائز حرام طریقے کو بھی اختیار کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے اور سامنے والے کو پیچھے کر دینا چاہے یہی بدترین چیز ہے جو انسان کو تباہ برباد کر دیتی ہے رت لال نے سرمایا الحاف مستقاثر حسا جل سم المقابل اسی تناسب اور تقاصر ایک دوسرے کے آگے بڑھ جانے کے مکرو فریب اور چکر جیسے تم نے اس قدر اپنے اندر مسکول کر رکھا کس قدرستان تک بہت جو اللہ تاکہ آرمی کرنے اور آخرت کی فکر کرنے کا موقع ہی تجھے نہ مل سکا کس قدر انسان ہسک کی بیماری مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے تو میرے پاس پہلی چیز تنافس اس سے انسان کو بچنا چاہیے میں اسی لیے نمبر نہیں تناخت کا ہمارے ساتھ کمایا میں فاروق ربی اللہ تاران سلم نے افسانے کم الفراً اکشا ارے کم الحمد آپ نے ساتھ رمایا فکر اکشاں کم مجھے تمہارے بارے میں فخر محتاجگی کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ غریب رہو گے ماشیے کباس چند رہو گے بڑے شیخ نہیں بنو گے محنت رہو تم فخر کی حالت میں رہو گے ہمیں تمہارے دین کے بارے میں کوئی خطرہ نہیں ہے ہر آدمی محنت مزدوری کرے گا وہ آشر منفرد محبت کے ساتھ رہے گا دین پر قائم رہے گا ہمیں فکر محتاجگی کا تم پر کوئی ادھر نہیں ہے ڈر ہمیں یہ ہے کہ ہم تم ستا رہے کم و دنیا کما مست کلا من کان کر ڈر ہے وہ دنیا کا دروازہ کھول دیا جائے مال دولت عام ہو جائے اور کسی طرح سے پہلے امتوں پر اللہ نے دولت کا دروازہ کھول دیا تھا تو ہر مالدار دولت کے چکر میں آ کر کے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے میں ہر کے اندر کیلے کپٹ جلا اور دچ و علاج کے اندر مبتلا ہو کر رہ گئے تھے مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ تمہارے اوپر دنیا عام کر دی جائے اور دولت بہت زیادہ عام ہو جائے اس وقت تمہارے اندر بھی ہر کی بیماری پیدا ہو جائے تو کئی انتوں کو دیکھے ہر نے تباہ برباد کر دیا ہے مجھے بڑے تم کو بھی تباہ اور برباد کر دے گا ہمیں اس بات کا ڈر ہے ایک بہت زیادہ مال آ گیا ہر سب میں اچرا ہو جاؤ گے اور میشیوں سے تم محروم رہو گے مجھے اس بات کا ڈر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تناخت سے بچائے نمبر دو میرے بھائیوں جو بہت زیادہ انسان کو کے اندر ہسٹ پیدا دینے والی چیز ہے وہ یہ ہے انسان کے دل میں کور بڑا سنگ لو سنا آ جائے جس کی وجہ سے انسان اپنے مد مقابل آنے کے لیے آنے میں کسی کو دوارا نہ کر سکتا ہو اور چور کی وجہ سے حسن ابتنا ہو جائے ابھی آپ نے سنا کسی کو ہسن مبتلا کرنے والا عمل جو تھا وہ کور تھا ہے انا خیر من ہو تنی من ہر تمداری ہو اے اللہ اب میں آدم سے چاہوں میں اللہ پر اعتراض کر رہا ہے اللہ کو غلط کرا دے رہا ہے اللہ آپ نے فیصلہ غلط کیا ہے وہ میرا فیصلہ درست ہے آدم کو چاہیے کہ میرا خزدہ کرے اور آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے کہ کی میں آدم کا خزدہ کروں اسی لیے کہ میرا تقدر ایسا بدترین جرم ہے اور حفاظت ایسا بدترین گناہ ہے کہ انسان کو کبھی خدے تک پہنچا دیتا ہے ان لوگ ہونے کا سبق یہی بہترین حسد اور قبر کی بیماری ہوئی اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم تمام ساتھیوں کو محفوظ رکھے اسی طرح سے حسب کو ہم اپنے آپ کو حسب سے بچائیں کیسے حسبت سے اپنے دل کو صاف کیسے کریں جو حسب سے بچنے اور اپنے دل کو صاف رکھنے کے لیے بھی مختلف اسباب کتاب سنت میں موجود ہیں لیکن دو چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے اور یہ دو چیزیں ہم آخر کو سناتے ہی اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو فلامے کی توسیع نسی فرمائے سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں موبینوں کی محبت ہو اپنے بھائیوں کی محبت ہو اپنے بھائیوں کی ہمدردی ہو اپنے بھائیوں کی خوشی اور میں شرکت کرنے کا جرم ہونا چاہیے اگر ہم اپنے بھائیوں سے محبت کریں گے تو ان کے خوشحالی کو دیکھ کر کے حقد نہیں پیدا ہوگا بلکہ ہر بھی ان کے خوشی میں شامل ہوگے اسی لیے صحیح حین کے حدیث نئے میرے پیسہ فرماتے ہیں اے تبا کرا تدابے دار آپس میں دوسرے سے نفرت نہ کرنا ایک دوسرے کے سامنا ہو تو پیٹ پھیر کر کے نہیں جانا ہلکے مسکراتے ہوئے چہرے سے سلام کر से جانا وڑا کہ اب نے خبر مار اپنے بھائیوں کو خوشحال دے کر کے کبھی ان سے حسد نہیں کرنا بلکہ خوشحال دے کر کے خوش ہونا اور اپنے بارے کہنا اللہ تیرا کرم ہے تینے ہمارے بھائی کو خوشحال رکھا ہے کسی کافر کو خوشحالی سے محروم کافر سے بجائے اللہ میرے مسلمان بھائی کو تم نے خوشحال رکھا ہے ہمارا یہ بھائی خوشحال رہے گا میں ستنگے بنوائے گا میں تیے بنوائے گا محلے کے لیے دونوں کی خدمت کیوں کرے گا بیماریوں میں علاج دارنے میں کام بھی آئے گا اگر ایک ہمارا بھائی خوشحال ہے محلے میں ہے یہ سوچ کر کے اللہ سلفنا کے خبردار یہ سوچنا وہ رات ہا سو نہیں کرنا کہ نہ کپڑے گفت میں رکھنا اور نہ اس سے جڑنا وکیل عباد اللہ خمانا اللہ کے سلفمات اللہ کے بندے تم سب کے سب بھائی بھائی بن جاؤ دوسری چیز اگر حسد سے آپ سے بچنا ہے تو حسد سے بچنے کی دوسری شکل یہ ہے کہ سنات اپنے اندر چناز پیدا کرو تناز کا مطلب ہے جو کچھ اللہ نے آپ کو جائے وسائل اپنانے کے بعد کوششوں کے باوجود اللہ نے جتنا کچھ دے دیا ہے اسی پر آپ خوش رہیں اس پر آپ کناس کریں وقت بھی مار کر سمجھنا ہو رکھا تاکہ اللہ کے من سے رب میں بھی توڑے میں لکھ دیا ہے کوششوں کے باوجود اللہ نے جو تجہے دے دیا ہے اس پر اگر تھیرا کیا تو سب سے بڑا مارد اللہ تجھے بنا دے گا انسان کو چاہے تنا کرے میں بنا دے کر شاپنہ آتا مسلمان بنایا فرما بماری نواز کی پابندی کر رہا ہے اللہ کرنے کی تو دے دیا اسی لیے ندی روا سا نے فرمایا کہ نعت کرنے کا سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں اپنے کس اپنے سے بڑے آدمی کو دیکھ کر کے دیکھو تو آپ نے فرمایا اس پر میں بڑا آدمی کو نہ دیکھو بلکہ اپنے سے چھوٹے کو دیکھو تندور ہرامن اکثر ملک ولا ہرامن کا سکو ہر اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو اپنے سے بڑوں کا دنیاوی معاملہ نہیں دیکھو اگر تم ہمیشہ دنیاوی معاملہ اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو گے تو کبھی اللہ تعالیٰ کی نورتوں کی ناقدری نا, نا شکریہ نہیں کرو گے ہمیشہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر کے رہو گے تو آپ اپنے سے بڑوں کو میں دیکھیں ہمیشہ اپنے سے چھوٹوں کو دیکھیں تو اس کی قدر بھی ہوگی اللہ کے نعمتوں کس کا شکر ادا ہوگا اسی لیے دنیا بھی ہمیشہ اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو اگر یہ دونوں چیزیں آ گئی تو ان ہم حسد سے پاک ہوں گے اللہ تعالی ہم تمام روگوں کو حسد کی بیماری سے محفوظ رکھے جن کے تمام بیماریوں سے اللہ تعالی محفوظ کر دے اور جہاں دین کا معاملہ آ جائے ہمیں اللہ تعالی اپنے سے بڑوں کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے دونوں چیزیں رسی دنیا کا معاملہ ہے تو اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو اور دین کا معاملہ ہے تو اپنے سے بڑوں کو دیکھو دہی والے بھائی جو ہیں دہی والے وہ داڑی والوں کو دیکھیں جو بے دین ہیں اپنے سے دینداروں کو دیکھیں ہمیشہ یاد رکھو جو انسان صرف رمضان کے روبا رکھتا ہے وہ جو مل رمضان کو روبا رکھا نہیں وہ اس کی نگاہ ہونی چاہیے کتنے مسلمان بھائی ہیں جو سال بھر کتنی روبا رکھا کرتے ان پر دیکھیں پانچ وقت کے نماز کا پابند ہے اس کو چاہ گزاروں پر اے ایک مالدان اگر اللہ کے راہ میں سب کا خیراب کرتا ہے تو صرف اپنے فرم جکات پر نہ رکھے بلکہ اپنے سے زیادہ تخاوت کرنے والے انسان کو دیکھے نوین فرماتے ہیں دنیا چار قسم کے لوگوں کے لیے ہے. سب سے پہلا وہ انسان ہے جس کو اللہ نے مالدار بنایا علم دیا ہے عالم بھی ہے مالدار بھی ہے اور اپنا مال اللہ تعالی کے راہ میں خوب خرچ کرتا رہتا ہے یہ پہلا انسان ہے جس کو اللہ نے علم دیا اور مال دیا علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور مال کے ذریعے اللہ تعالی کے مخلوق کو فائدہ پہنچا رہا ہے یہ پہلا انسان آگے نا وہ ایک غریب مناظر اس لیے بہترین انسان کا میں کون نہیں ہوتا لیکن دوسرا وہ ہے جس کو اللہ نے علم تو دیا ہے مال بیچارے کو نہیں دیا ہے لیکن ختم نہیں کرتا وہ کہتا کیا کہ ہے اللہ کا آپ نے میرے مسلمان بھائی کو مال دیا ہے وہ اتنا آپ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے کہ آج کی اللہ کر ہم کو بھی ویسا ہی مال دے دیتا خرچ کرتا میں پہلا مال <سؤال> ہارون تھا اور مالدار تھا اس نے اپنے مال کے ذریعے سے میرے فائدہ پہنچایا دوسرا بے چارہ علم پڑتا ہے لیکن اللہ نے اس کو مال نہیں دیا ہے اپنے مال بھائی کو دیکھ کر کے حسم نہیں کرتا نقصان نہیں پہنچاتا جلتا نہیں بلکہ روز کے بننے کی تمن کرتا ہے اللہ عر صرف ہیں اللہ سارا دونوں کٹ کچھ ہوتے میدان میں اب وہ ثواب اور درجے میں برابر کر دیجیے ایک حمل کی جگہ پر اور دوسرے نے دیر کے معاملے میں دوسروں کے بعد بڑی دنیا سے رادہ کیا اللہ دانا نے بارات میں گئی ابھی وہ غریب مانگنا کو رکھا ہے ایک انسی سے انسان ہے جو سب سے بڑا بدترین ہے اللہ نے مال دیا ہے علم نہیں دیا ہے اگوٹھا چھاپ ہے دنیا بہت آئی اور دنیا بہت زیادہ مل چکی ہے اپنا مال حرام کرو ہمیں لاگویں خرچ کرتا ہے اور اے سب سے بہترین انسان ہے اور دوسرا تیسرا وہ انسان ہے جس کو اللہ نے چوتھا وہ انسان ہے جس کو اللہ نے نہ تو مال دیا اور نہ تو علم دیا ہے لیکن جب بیٹھتا ہے تو کہتا وہ روز مالدار بہت کم بخش خرچ کر رہا ہے نا اتنا دیتی کے شادی میں اتنا فلا جگے فلاں حرام دے جگہوں میں اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اس کو بھی پیچھے کر تھا اللہ نے فرمایا پہلا بٹ حرام کام کرنے کی بنا پر اور دوسری بری تمنا کرنے کی بنا پر سبھی ہو رہا دونوں کا جہنم میں ایک ہی ٹھکانا ہوگا میرے بھائیوں دنیا کا معاملہ آ جائے تو اپنے سے میٹوں کو دیکھو اور دین کا معاملہ آ جائے تو اپنے سے اچھے کو دیکھو الحاظان دن ہمیں جو بیمار ہو سکھا کلین تھا فرمان جو اپنے سے ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہاتھ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیں جو شرک و بھی داس میں سے مت کریں اللہ انہیں وہ تبدیل سنت بنا دے اللہ ہمیں نیک آماد فکر تھیں فرما ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حکام اور جنوبیدانوں کو اللہ تعالا نئے امال کی توفیق نسول شرما ہر بلا ان کو محفوظ کر لے. ہر اے اللہ تعالی انجھے ہر اچھے کام کرنے کی توفیق دے ہر کام سے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جس شہر میں ہم رہتے ہیں خصوصاً ہاتھ میں شارکا شیخ سلطان کاسمی حسل اللہ ہر بلا اور آفت سے ان کو محفوظ ہے نصوف فرما ہر اچھے کام کی توفیق دے ہر بڑے کام سے اللہ ان کو محفوظ کر دے اللہ مف والمؤمنات والمسلمين, والمسلمين والمسلمات إباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالأدل والإحسان وإيطاء بالقرباء وينهاء عن الفهشاء والمنكر والمجل وإيدكم لعلكم تذكرون ونقر الله لذكركم ونعوه لستجباكم ونذكر الله تعالى أكبر <تصفيق> شکریہ شکریہ شکریہ شکریہ